اور جب نبی نے اپنی بعض بیویوں کو ایک بات خفیہ طور پر بتا دی تو جب اس بیوی نے وہ بات دوسری بیویوں کو بتا دی اور اللہ نے نبی کو اس کی خبر کر دی تو انہوں نے اس وہی کا کچھ حصہ اس بیوی کو بتا دیا اور کچھ نہیں بتایا جب انہوں نے اس بیوی کو اس کی اطلاع دی تو اس نے کہا آپ کو کس نے یہ خبر دی ہے انہوں نے کہا مجھے اس اللہ نے بتایا ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے بہت سے مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں بعض جاتے نبی سے مراد حفصہ رضی اللہ عنہ ہیں اور حدیثہ سے مراد ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ یا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تحریم ماریا یا تحریم شہد کی جو بات میں نے تم سے بتائی ہے وہ کسی اور کو نہ بتانا لیکن انہوں نے یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خبر دے دی کہ آپ کا راز راز نہ رہا حفصہ نے عائشہ کو بتا دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو کچھ بات بتائی اور کچھ ان کا خیال کر کے نہیں بتایا حفصا نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کس نے خبر دی ہے کہ میں نے عائشہ کو بات بتا دی ہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی خبر اس علیم و خبیر نے دی ہے جس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی